لہوس میتوال آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے اس کے سوا کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے اس آیت کریمہ سے صوفیہ کے اس جھوٹے اور باطل عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ان کے فرضی غوثوں اور قطبوں میں بانٹ دی ہے اب وہی ان کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو الیازب اللہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مارتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے یہ محال ہے کہ وہ کسی چیز کو چاہے اور وہ وجود میں نہ آئے وہ کسی کو مارنا چاہے اور اسے موت نہ آئے یا کسی کو जिंदा रखना चाहे और कोई उसे मार दे